محمود کریم اصل میں صورت حال یہ ہے کہ چاروں طرف ایسا ماحول ہے کہ اثرات کو باقی رکھنا انتہائی مشکل کام ہے ماحول میں نکلنے والے آدمی کا باطن کا حال فوراً بدل جاتا ہے جو آفس کو بجور جو معصیت جو لیا اور غفلت چاروں طرف پائی جاتی ہے ایک دفعہ مجھے یاد ہے سن یہ واقعہ ہے سن اٹھتر کا اٹھتر کا واقعہ ہے کہ ہم ہماری کشمیر ہوئی پڑچنار پڑچنار سے آگے ہم ایسے دہتوں میں گئے جہاں پر بجلی نہیں تھی ساری جدید چیزیں علاقے میں غربت اتنی جدید چیزیں وہاں پر نہیں تھیں ٹیلی ویژن وغیرہ چیزیں نظر بروب. نہیں تھے علاقے میں ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو گئے ساتھ ہمارے تو وہاں نے کوئی ہفتہ دس دن گزارے جب واپس آئے پاڑا چینار میں داخل ہوئے تو پاڑا چنار کے شہر سے بدبو آ رہی تھی اور یہ کوئی ایک دو دن ایک دن یا دو دن کی بدبو کا میں ہے پھر ظاہر ہو گیا اس ماحول میں سے اتنا پاک تھا سڑک نہیں تھی بجلی نہیں تھی لذیذ رائے نہیں تھا ہمیں علاقے میں غربت تھی تو پیدل لمبے چل کر گئے تھے اس میں پیدل ہی فانستان کی سرحد پر تھا تو ان دنوں یہ ترقی جو ہے وہ اس کی حکومت تھی سلداد دعوت کا تختر اور ترقی تھا اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ جو دہرے ہیں یہ پاکستان کی سرحدات پر اپنی دعوت چلائیں گے اور ایک دفعہ انہوں نے سرحد کے لوگوں کو دہریہ بنا دیا اور توہید کے دل سے ظاہر کر دی تو پاکستان یہ ساتھ کھل گئی بس پھر اس طرح کوئی فوج کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اولا عالم کے رائل والوں کا اپنا سواب دیدی مطالعہ تھا یہ حکومت پاکستان نے میں درخواست کی تھی ان کو حکومت پاکستان کی آئی ایس آئی کی اور یہ جو سی آئی ڈی ایس کی کچھ نہ کچھ تجربہ ان کا ہے نرجیاتی ویات سے ملک کو اگر بہسکس کر دیا گیا بے بنیاد کر دیا گیا تو پھر ہم ٹھہر نہیں سکتے ہر قوم کے بجوز کا ایک بجوز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اب ہندوستان کا ہندو عام ہندو گوشت کھانے لگ گیا ہے مذہب اور حکومت کا تو مذہب کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے یعنی آج کے سائنسی دور میں پیش گائے کا پیشاب پینا اور گائے کے گوبر کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چولہا اور ان چیزوں کو اس کو کہتے ہیں پوتنا حال وہ بالکل کیا کہتے ہیں پانی کی طرح بنانا اس کو نا اس کو فریش طرح لپائی کرتے اس کو لیپنا کہتے ہیں لیپ بھی آگا سے وہ بوچھ آتے بھی تو لیپ اس کو کہتے ہیں لیپنا لیپ اس کو کیا کہتے ہیں, کیا جی توتنا، لیت اس کو کہتے ہیں تو گوشت نہ کھانا دور جدید میں جو سب سے زیادہ کمزور اور بدھا دین ہے تو وہ ہندو مت اس میں کوئی نہیں ہے لیکن وہ مذہب کو باقی رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی پیش با... اور ان کی بقا اور ان کی ہے تو تجربہ کچھ نہ کچھ تجربہ تو ہے ان کا اللہ عالم کیا ہے اس وقت انہوں نے کچھ نہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کے لیے بہت بندوبست کیا تھا کہ چترال سے لے کر افغانستان کے ساتھ جو ہماری ساتھ لگ رہی تھی آخر تک وہ آ... تقریباً چمن تک لگتی ہے نا چمن کے بعد فری کی سر ہو جاتی ہے بہت لمبی سرد ہے تو اس پر گئے ہوئے تھے ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے اس میں عجیب مطالعہ کیا دو باتیں میرے عجیب مطالعہ میں آئی تو اس طرح ہوا کہ ہم صدر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک آدمی افغانستان سے آ گیا کے بعد ہمارا بیان ہونا تھا کھڑے ہو کر لانکے فلان بزرگ کے خاندان کے فلان صاحبزادہ صاحب آئے ہوئے ہیں اور کچھ ضروری باتیں کہیں گے آپ سے تو کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ میں افغانستان سے آیا ہوں یہاں پر جھوٹ کا پرنڈا لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں دن کے خلاف کام ہو رہا ہے دین کو ختم کر رہے ہیں کوئی دین کو ختم نہیں کر رہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ترقی کی حکومت کوئی بے دینی لادنی نہیں،, نہیں ہے سب کچھ نے باتیں کی پھر اس سارے مجموعے کو دیکھ رہا تھا کہ ان میں کون بڑا مولوی ہے کہ اس کا لوگ لیاز کرتے ہیں تو ہم جو کچھ بات میں گئے ہوئے تھے تو ہمارا لوگ زیادہ خیال کر رہے تھے تو وہاں سے آیا اس نے آکر میرا ہاتھ ملایا مجھے ہاتھ میرا چوہ دس روپے دیا اس نے دیا اور اب وہ اس نے جب آدمی کھڑا ہوگا اس ہو یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے فلانے کا ترقی نے یہ بیدنی کی فلانے کا یہ بیدنی کی وہ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ دن کا خاتمہ کر رہے ہیں دو گزروں کا ٹکراؤ ہوا ہمیں بیچ میں روپے کا <laughs> کا مزید جو ہے تو وہ اعزاز اصل ہوا لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ افغانستان کی حکومت سے آدمی آیا ہوا ہے ان کی بے کے حالات کو چھپانے کے لیے اور یہاں پر بنانا کرنے کے لیے تاکہ ان کے خلاف یہاں فضا نہ بنے پھر آگے چلے گئے تو وہاں یہ ایک تو پیدل سفر تھا اور گاؤں میں دو دو چار چار مکان اور اس طرح لوگ رہ رہے تھے تو سب میں ان سارا دن پھرتے تھے اور پھر ان کو آسر میں جمع کرتے تھے یا تو بارہ بجے جمع کرتے تھے گرمیوں کے دن تھے یا تو زور کی نماز میں جمع کرتے تھے تو مغرب تک بیان کر کے مغرب سے پہلے پہلے ان کو کھانا کھلا کر تو میں یہ کہ ان کے مغرب کو پھر پہنچ گئے تھے وہ تو دوسری جگہ پر گئے ہم تو ایک علاقے کے بنایا منصوبہ بنایا تم نے کہا یہاں ایک ملک صاحب نے جو چل لگائے ہوئے ہیں ان سے ملنے کے لیے کیا تو ان کے بیٹے نے کہا سوئے ہوئے ہیں میں نے کہا ان سے کہا ایک ضروری مہمان آئے ہوئے ہیں جگائیں ہیں آپ ان کو ہم بیٹھ رہے ہم انتظار کرتے ہیں کچھ گھر بگ بھی لگ رہا ہے تو خیر ہے ہم انتظار کر لیں گے ان کے جگنے کا جاپ جگا سکتے ہیں جگا دیں ہو گیا اس نے جگایا اس کو ملک صاحب آیا ملا تھوڑی دیر پہ اس نے بس اپنا بات شروع کر دی زبردستار اس نے کہا کہ افغانستان میں اسلامی نظام تھا شاہ کے دور میں وہ اسلامی نظام تھا وہاں تک ظلم و استحصال کا نظام چاہتا اور یہ لوگ آئے ظلم و استحصال کو خاتمہ کیا ہے اور مساوات کو میں شروع کیا ہے انہوں ان نے دعوت دی میں افغانستان کے چلے لو آخر کی دا دا سے تسمینار ہو مجھے مشینگر خلق ہوں گا بل گری ہو تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو لے گئے ہیں انہوں نے کھلایا پلایا ہے ان کو اپنے نظام کی دعوت دی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو انہوں نے یہ بصری شمی کے بعد بصری ان کو مظاہرہ کرایا ہے کچھ کمرے میں لے گئے یہاں پر کہ لوہار ترخوان اور پیشہ ان کی تصاویر تھیں یا ان کے بھوک لگے ہوئے تھے تو کہا ہے اور بغیر بھی تھوڑا سا آدمی سیدھا سادہ آدمی جاتی آدمی تھا اس کو سمجھانا تھا تو میں نے کہا ملک صاحب لاکو نظام میں ہتا اعتراضوں کو جس نظام پر آپ نے اعتراض کیا سو پروگرام ہے مند مند درخو اور وزا چار دن کو اور غسا ہے پٹھانی تک جاگی نا, لگ جا نا. میری بیوی میری بیٹی کو میری بہو کو یہ فائر نکالیں گے خام بولے جائیں میں نے کہا پوچھو نہ ضرور آ جائے کے. توانتا تو تو جی جی پر تو سرحد پر کام کر کے اور سرحد کے ہم لوگوں کو اپنے پرچار کا شکار کر دیا تو بشیر صاحب رحمۃ اللہ امیر ہوتے تھے وہ بڑا اعتماد بھی کرتے تھے اور تعلق بھی تھا ان کے ساتھ پھر میں ساتھیوں سکھا میں نے کہا اب پورے علاقے میں والے سکھا وہاں والے میں سے پورے علاقے میں بیدار ہو جاؤ اور ذرا معلومات کرو کہ یہاں پر جو ہے تو کیا کاروائی ہو رہی ہے اور اس میں کیا صورتحال ہے انہوں نے کہا جی طرح ہوا کہ افغانستان سے چار افغانی اور دو روسی یہ چھ آدمی آئے ہوئے تھے اور علاقے میں دہریت کا پرگن کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے تو یہ پھر ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ یہاں سے باقاعت میں داخل ہو گئے اور تیرا میں ان کو جو خطرہ محسوس ہوتا تیرا سے بانگ کر فوراً افغانستان میں داخل ہو گیا اور پر ہماری ہدایت میں تھا کہ آپ نے ان کے خلاف یا ان کے نظام کے خلاف ان کے خلاف کوئی بیان نہیں کرنے ہیں افغانستان میں یہ ہو رہا یا داری ترکے نہیں آپ جو ہے تو ایمان قبر عشر کو بیان کریں گے آخت کو بیان کریں تاکہ ایمان کا تذکرہ و چرچا یہ اس ماحول میں موجود ہو اور ان کے جو ہے تو اللہ دادیت کے پر اب کو توڑ رہا ہو اس کو آپ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم کرتے رہے وہاں پر اور یہ اللہ کشان کے وہ ہمارے شہاد عزیز صاحب تو عجود احمد اللہ علیہ عجیب شخصی گزرے مولانا صاحب فرما دیتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر ان کو بٹھاؤ نا تو آنے والے آدمی کو برو اور مٹھائی دو چیزیں یہ کھلاتے تھے اس زمانے میں بڑی مشکل سے ملتا تھا یہ شاہ صاحب کی کرامت تھی پہاڑ کی چوٹی پر چھوٹی پربیوں کے آنے والے مہمان کے لیے حکیم صاحب ہماری سندھ میں تشکیل ہوئی نا تو شاہ صاحب کا علاقہ تھا وہ تو کچھ دنوں تعارف وغیرہ نہیں کرایا کہ یہ کیا خام مخا ان کا تعارف جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر لوگ ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ پہنچاتے تھے وہاں پر جہاں پر شاہ صاحب کی خلافت شروع ہو گئی تو کیا بات کیا شاہ صاحب تو ہر جگہ لنگر چلاتے تھے نا تو اس علاقے میں ہم بڑے لنگر چلائے جی. کھلاؤ پلاؤ ہمارے باقی ساتھی کوئی سوئٹزرلینڈ سو چلا جاتا ہے گرمی گزارنے کے لیے کوئی امریکہ چلا جاتا ہے کوئی برطانیہ تو ہمارا یہاں خرچہ ہونا چاہیے اللہ کی شان کے بڑا ادا کے خدا بنی پھر اور ہوا طرح یہ کرنے تھی کہ آپ امال لگ رہے ہیں امال کر رہے ہیں دعا میں لگ رہے ہیں بات کو پھیلا رہے ہیں آگے چلا رہے ہیں تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باطل کو توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ جو ہے یہودی کا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے گایا فلسطین پر اس نے انڈونیشیا پر بنا ہے کہ بنگلہ دیش پر بنایا ایک پاکستان پر بنایا ہے, آپ اس کو توڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کی دعوت آپ کی دعا آپ کے اعمال یہ ساری دنیا پر اثر ڈال لے ہیں ٹھیک ہے نا کہ اللہ اللہ مجاہدات اور کوششیں مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہیں اور سا تیرہ سال میں عرصہ بارہ سال کوئی گیارہ سال میں مشکل کوئی چالیس اکتالیس آدمی دسویں سال انہوں نے فاروق ازلّہ بنایا ہے سات نبی میں سات نبی میں سات نبی میں آئے اور چالیس میں آدمی تھے سات سال میں چالیس سال ہی ہوئے ہیں پھر جو ہے تو جس وقت حضرت فرما رہے تھے تو اس وقت کتنی تعداد ہو گئی تھی کی جو پہلی ہجرت ہے تو وہ ہے چودہ آدمیوں کی دو عورتیں اور بارہ مرتے اور دوسری ہجرت جو ہے تو وہ کوئی پچاس ساٹھ کی ہے تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ کوئی سو کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہو گئی تھی اور یہ جو پھر دعوت اپنے زور و شور سے جو پھیلی ہے نا پہلی بے تقبہ جو مدینہ ملوڑا کے لوگوں نے کی ہے اور دوسری بے تقبہ دوسری بے تقبہ بہتر آدمی ہے اور دوسری بے تقبہ پر دوسرے سال پر کھل گئے تو حضرت آ... کیا نام ہے سابق ہے مصحب نمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے اور مصب نمیر رضی اللہ آدمی نے وہاں جا کر جو فضا بنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف تشفانے سے پہلے وہ ساری بات کو وہاں پر مستحکم کر گئے تھے اسٹیبلش کر چکے تھے کیا وہ داخلہ ایسے میں پھر ہوا ہے تمہارا یہ کر رہا تھا کہ کام یہاں پر کیا گیا اثرات وہاں پر ہوئے ہیں ہو رہا. اور کام یہاں پر کیا گیا اور اثرات جو ہے تو آفشہ میں, میں، آپشا کا بادشاہ مسلمان نجاشی جاشی رحمۃ اللہ علیہ تعبی ہے اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول کرنے کے بعد کشتی میں اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنا اپنے بیٹے کے ساتھ وفت بھی بیچا ہے حفشہ سے اتفاق سے وہ کشتی راستے میں ڈوب گئی ہے اس پر ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا دعوت کی بدضات تھی تو اس میں حفشہ میں جو ہے تو آہ. گویا وہ تو مکی دعوت کے دوران ہی اسلامی سٹیٹ ہو گئی ہے نہیں کیونکہ تفصیلات دینے کی نہیں آئی تھی کہ وہ پورے ان کا حال بدل جاتا اور ہوتا لیکن اللہ نے کیا کہ ہو گیا تو ساتھ افشر میں پہنچے ہیں ساتھ منجم نا پہنچے ابھی جو جنوبی افریقہ میں ہمارا سلسلے کا مرکز بنا ہے یہ بھی بالکل غیبی طریقے سے بنایا ہے بنا اور بغیر ہماری وہاں کوشش کرنے اور میرا یاد رہا کہ وہ تقریباً ہے جب میں جاتا ہوں تو پانچ گھنٹے سعودی روپے کا سفر جہاز کا بارہ گھنٹے سفر ہے بارہ گھنٹے میں کتنا ہو گیا چھ ہزار میل چھ ہزار میل دور بغیر کوشش کے اثرات پہنچے تو ہمارا آپ یوں نہ سمجھیں گے ہم یہاں کام کر رہے ہیں اس کے اثرات یہاں تک محدود ہیں سارے عالم پر آ رہے ہیں اس کے اثرات آ رہے ہیں تو اس اور ہم جہاں معصیت کرتے ہیں پوری عالم انسانیت کو گنا نقصان پہنچا رہا ہے اور پورے عالم اسلام کو پہنچا رہا ہے پورے عالم اسلام کو گنا نقصان پہنچاتا ہے آپ کافر کے ایک طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو آپ نے عالمی سطح پر مسلمان کو کمزور کر دیا اور اسلامی دیوار کی اپنے ایک اینٹ نکال کر پھینک دی اور اس اینڈ سے وہ ایک اینڈ نٹ ساری اینٹوں کی پختگی کا ذریعہ ہے. ہمارے رائے والے حضرات کے ساتھ اہل علم نے مذاکرہ کیا کہ آپ جو اعلان پر آدمی کو کھڑا کرتے ہیں اور بیان کے لیے کھڑا کرتے ہیں اس کی شکل و صورت اسلامی نہیں ہوتی ہے تو یہ تو شرم جو جائز نہیں ہے کہ آپ اعزاز دے رہے ہیں ایسے آدمی کو جو اعزاز کے قابل نہیں تو اس پر پھر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا ایک باقی ٹھیک بات ہے پہلاب جان دو چیزوں کے لیے کم از کم ہاں. اس آدمی سے آپ کہا کریں کہ اس کی شکر و صورت سوتھانی ہو یہ اصول پتا ہے فتی صاحب آپ کو نہیں پتا باقاعدہ اصول ہے ہمارا کام کرتے ہوئے ان ساری نیتوں کو حاضر کر کے ذہن میں رکھے نا کہ یہ اس کے یہاں تک اثرات ہیں ایک دفعہ نائجیریا میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تو اس وقت یہ ڈاکٹر فض ازاد نام ہے اس کا یونیورسٹی والا جو ہے ڈاکٹر فض نائجیریا میں ملازمت کے لیے گیا ہوا تھا اس نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا کہ میں پشاور میں رہا ہوں اور فلاح موقع پر جو ہے تو یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس نے میرا بتایا کہ اس موقع پر اس نے یہ اقدامات کیے تھے تو آپ لوگ یہاں بھی اقدامات کریں یہ شرم ضروری ہے آپ کے لیے ہم سے کہا کہ اللہ تبارتع نے اور میرے کہنے پر کہتے ہیں ان کی, کی. بر وقت رہنمائی کی حضرال کے کہنے پر کہتے ہیں بر وقت ہوئی میں نے کہا اللہ کے احسان ہے کہ یہاں کی بات جو اللہ تعالیٰ نے نائجیریا پہنچائی اور وہاں اس کے اثرات ظاہر ہوئے تو معصیت بھی متعدی ہے اور ماسی بھی متعدی ہے اور نیکی بھی متعدی ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے سفر ساتھی نے پوچھا اس نے کہا کہ آپ کو عورتوں کا استعمال کب ہوتا ہے میں نے گئی عورتوں کا استعمال ہر جو جمعرات کو ہوتا ہے سر سے آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے مغرب مگر آدھا گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے, اس میں ہوتا ہوتا ہوتا ہے تو اس نے کہا جی میں اپنی اہلیہ کو لانا چاہتا تھا لیکن میری اہلیہ تمہارے سلسلے والی فلاں اور اس سے ملی تو اس نے اس کو کہا ہے کہ تو لیے کپڑے وپڑے سودا وودا کیسے لیا بتا بس اس نے کہا کہ جو مجھے گھر والا لا کر دے رہتا ہے بس دیکھو تو, تو بازار نہیں جاتی دیکھا مجھے تو آپ کے چلنے والی اور اس سے ہماری گھر والی کو یہ شاباش کے سامنے آئی نے کہا کہ آپ کے حلیا کو نقصان ہوا اس سے اب وہ جا بھی رہی تھی تو اس کو اس بات کا چرچا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کے اور خدا بنے تو اس پر جو ہے تو کہا واقعی ایک بار حضرت بارت مقرر رحمۃ اللہ علیہ سے بھروسہ ہی کسی نے کہا کہ کچھ عورتوں کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں نا کہا ہے کیا سرا منہ خزے تو بغیر دینا کھجے کہ ان کا یہاں پردہ دیداری جو ہے وہ جانے سے, سے زیادہ جانے کے بغیر یہ اچھا شاہ کے ساتھ جائیں گی تو جو ان کی رسم و اسلامی اخبار اور اسلامی کی باتیں ہیں ان کے ساتھ جانے سے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ عورتیں کچھ دنوں کے لیے تو چلنا پھرنا کر لیتی ہیں باقی تو بازاروں میں پھرنے والی اور آزاد فضا والی عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو بھی اس طرز پر موڑ دیں گی مجھے وہاں یہ ہاں تو عورت میں یہ کر رہا تھا کوئی یاد ہے کسی کو برائی کو چھپ کے کرنا اس کا چرچا نہ کرنا لوگوں کو نہ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے کچھ آیا ہے الطاف صاحب نے اس پال کو بیان کیا تو لوگ حیران رہ رہے تھے کہ یہ بات کہاں سے ہے کیسے ہو سکتا ہے برائی کو نیکی کہہ رہا ہے آپ پریشان نہ ہوئے تو ذرا سمجھنے کی کسی کو سمجھ نہ آئے تو سبحان اللہ لا الا اللہ